بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث الفتون کا تذکرہ چل رہا ہے مصعل صلاحۃ وسلام کی قوم جب فرعون سے ان کی جان چھوٹ گئی ان کے ساتھ ایک شخص تھا اس کا نام سامری تھا یہ سامری جو ہے ایک ایسی قوم کا آدمی تھا جو گائے کی عبادت کرتے ہیں جیسے اس زمانے کے یہ انڈیا والے اب ایک عجیب واقعہ یہ پیش آیا کہ جبریلا علیہ السلاۃ کا گھوڑا جہاں بھی پاؤں رکھتا تھا گھاس وغیرہ نکلاتی تھی وہاں تو جب اس نے یہ دیکھا تو تھوڑی سی مٹی وہاں سے اس نے لے لی وہ مٹی جو ہے اس کی مٹھی میں تھی اس نے کہا کہ یہ تو اس فرشتے کے جس نے تمہیں دریا پار کرایا ہے ان کے گھوڑے کا پاؤں جہاں بھی پڑتا تھا وہاں زمین ہری ہو جاتی تھی سرسبز ہو جاتی تھی میں نے یہ مٹی وہاں سے اٹھائی ہے یہ مٹی میں نہیں پھینکوں گا ہاں اگر آپ یہ دعا کر دیں کہ جس مقصد کے لیے میں نے یہ مٹی اٹھائی ہے وہ مقصد پورا ہو جائے تو پھر میں یہ پھینک دوں گا اس نے وہ مٹھی بھر جو مٹی تھی وہ اس گڑے میں ڈال دی جس میں سونے چاندی وغیرہ جلا دیا تھا میں اس میں ڈال دی اور ہارون علیہ السلاۃ وسلم نے بھی وعدے کے مطابق دعا کر دی کہ اللہ سامری جو کچھ چاہتا ہے وہ آپ کر دیجئے اللہ سے دعا کی دعا کر دی تو سامری نے کہا کہ میرا تو یہ مقصد ہے کہ یہ سونا چاندی جو کچھ اس گڑے میں ڈالا گیا ہے ایک گائے کا بچڑا بن جائے گائے کے بچے کی شکل میں بن جائے یہ یہ جو زیورات سونا چاندی وغیرہ اس میں پڑا ہوا تھا وہ سب ایک گائے کے بچے کی طرح بن گیا سونا چاندی پیتل وغیرہ اتنا زیادہ تھا کہ ایک گائے کے بچے کی طرح یہ بن گیا تھا لیکن اس کے اندر کوئی جان تو نہیں تھی مگر گائے کی طرح آواز نکالتا تھا جیسے گائے کا بچہ آواز نکالتا ہے نا اسی طرح یہ بھی آواز نکالتا تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کوئی زندہ آواز نہیں تھی بلکہ ہوا جو ہے اس کے پچھلے حصے سے داخل ہوتی تھی اور منہ سے نکلتی تھی اس سے یہ آواز پیدا ہوتی تھی ہوا اس کے پچھلے حصے سے داخل ہوتی تھی اور منہ سے آواز نکلتی تھی تو لوگوں کو ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کہ یہ گائیں آواز نکال رہی ہے حقیقت میں یہ کوئی زندہ آواز نہیں تھی جب یہ عجیب غریب قصہ بنی اسرائیل نے دیکھا کہ اندر کئی فرقے بن گئے ایک جماعت نے یہ کہا کہ یہ کیا چیز ہے سامری سے پوچھا یہ کیا چیز ہے اس نے کہا یہی تو تمہارا خدا ہے لیکن مسا علیہ السلام راستہ بھول کر دوسری طرف چلے گئے اور دوسرے فرقے نے کہا ہم سامری کی بات کو جھوٹا نہیں کہتے جب تک کہ مسا علیہ السلات و السلام آ کر حقیقت ہمیں نہ بتلائے کیونکہ اگر واقعہ میں یہ ہمارا خدا ہے تو ہم اس کے خلاف کچھ کہیں گے تو گناہگار ہوں گے اور اگر یہ خدا نہیں ہے تو ہم مسا علیہ السلّۃ والسلام کی بات مانیں گے یہ دونوں غلط تھے ایک نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ خدا ہے سامری جو کچھ کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے اور دوسرے نے یہ کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے یہ خدا ہو اور تیسرے فرقے نے یہ کہا کہ نہیں یہ سب شیطانی دھوکہ ہے یہ ہمارا رب نہیں ہو سکتا گائے کی شکل کا بنا ہوا ایک بت ہے یہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے نہ ہم اس پر ایمان لا سکتے ہیں نہ ہی اس کی تصدیق کر سکتے ہیں ایک اور فرقے نے سامری کی جو بات ہے وہ مکمل مان لی اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دی ہارون علیہ السلاۃ والسلام نے جب یہ سب مصیبتیں دیکھی کیونکہ مسا علیہ السلاۃ والسلام تو نہیں ہے نا وہ تو گئے ہوئے ہیں کوہ تور پر تو فرمایا کہ یا قومی انما فتنتم تین تم اے میری قوم تم فتنے میں پڑ گئے ہو یہ خدا نہیں ہے وہ ان ربک عمر تم لوگوں کا جو رب ہے وہ تو رحمان ہے وہ تو اللہ ہے فتبنی تم لوگ میری بات مانو و عقیق اور جو میں حکم کرتا ہوں اس کو مانو کچھ لوگوں نے ان کی باتیں مانی ہے لیکن اکثر مخالف اور جو مخالف تھے یا سامری کی بات کو مان رہے تھے انہوں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ موسا علیہ السلام نے تو ہمیں یہ کہا تھا کہ تیس دن بعد میں واپس آؤں گا اور ابھی تیس دن گزر گئے ہیں چالیس دن پورے ہو رہے ہیں ابھی تک موسا واپس نہیں آئے ہیں تو موسا نے تو نعوذ باللہ جھوٹ بولا ہے اور کچھ بیوقوفوں نے تو یہ بھی کہا کہ مسا علیہ السلّت اپنے رب کو بھول گئے ہیں ان کو راستہ پتہ نہیں ہے کدھر ہے تو اس لیے ادھر ادھر گوم رہے ہوں گے راستہ گھوم کیا ہوگا انہوں نے ناؤزب اللہ اس طرح کے غلط باتیں جو ہیں ہوتی رہی ہیں اب چالیس روزے جب پورے ہو گئے تو موسا علیہ السلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اب جب چالیس روزے پورے ہو گئے تو موسا علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا موقع ملا اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلاط والسلام کو اس فتنے کی خبر دی بڑے غصے میں اور افسوس کی حالت میں واپس آئے اور ہارون علیہ السلاۃ والسلام کی داڑی اور سر کے بال پکڑ کر ان کو کھینچا لوگ گائے کے بچے کی عبادت میں مصروف ہو گئے اور تم کیا کر رہے تھے لیکن بھائی نے ان کو کہا کہ میں نے ان کو نصیحت کی ہے دعوت دی ہے انہوں نے میری بات نہیں مانی ہے تو جب یہ بات کی تو انہوں نے اپنے بھائی کی بات قبول کی اور اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ مجھے بھی معاف کر دے میرے بھائی کو بھی معاف کر دے پھر سامری کے پاس گئے تو سامری سے کہا کہ تو نے یہ حرکت کیوں کی ہے تو اس نے کہا کہ میں نے جبریل کو دیکھا تھا کہ ان کا قدم جہاں گرتا ہے وہاں سبزہ پیدا ہو جاتا ہے تو میں نے وہاں سے کچھ مٹی اٹھائی تھی اور میں نے اس میں ڈال دی تھی تو مسا علیہ نے اسے کہا کال کا فی کہ جاؤ تمہاری سزا یہ ہے جو بھی تمہارے نزدیک آئے گا اس کو یہ کہو گے کہ مجھے نہیں پکڑو مجھے نہیں پکڑو تو وہ جنگلوں میں گمتا پھرتا تھا اور کوئی انسان نظر آتا تھا تو بھاگ جاتا تھا مجھے نہیں پکڑو مجھے نہیں پکڑو اور مسا علیہ السلاۃ والسلام نے کہا کہ دیکھو اب تم اس اپنے بت کو کہ ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں جس کو تم نے خدا سمجھا ہوا ہے تو پھر مسا علیہ السلاۃ والسلام نے اسے آگ میں ڈال دیا اسے جلا دیا جلا کر اس راکھ اسے دریا میں بہا دی یعنی اگر یہ خدا ہوتا تو کوئی اسے جلا سکتا تھا کیا خدا ہوتا تو اس کی طاقت ہوتی نا لوہے پیتل تانبے سونے چاندی وغیرہ سے بنایا گیا ایک بت ہے اس وقت بنی اسرائیل کو یقین ہو گیا کہ ہم ایک فتنے میں مبتلا ہو گئے تھے ہم سے غلطی ہو گئی ہے پھر ان کو اس جماعت پر رشک آنے لگا جس نے بت پرستی نہیں کی اب جب ان کو یہ احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے تو قوم نے مسا علیہ و والسلام سے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں تاکہ اللہ تعالی ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھول دے اور ہمارے گناہ کا کفارہ ہو جائے یعنی ہمارا گناہ معاف ہو جائے پھر مسا علیہ السلاۃ والسلام نے کیا کیا یہ کل انشاءاللہ پڑھیں گے وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وسلم